ہم مستطیل خانہ بنا دیتے ہیں پھر اس کو جو ہے چھوٹے مربع خانوں میں تقسیم کرتے ہیں مثلا جو ہے دائیں بائیں جو اس مربع خانے میں بیچ میں سے کراس کیا بالکل سینٹر سے پھر دائیں طرف سے دوبارہ کراس بائیں طرف سے دوبارہ کراس پھر اس کو جو ہے تو اوپر سے نیچے جو ہے چار لائن ہو گئے چار کھانا بن گئے پھر ان کو دائیں سے بائیں بھی ہاتھ کھینچیں گے تو چار ضرب چار چھوٹے خانے اس کے اندر بن جائیں گے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 دائیں سے بائیں ہر کھانے میں عدد کو ایسا تقسیم کریں گے کہ ہر کھانے کے عدد کو ہم آخر میں جمع کریں تو چھ ہو جائے پھر اوپر سے نیچے بھی جو ہے تین کھانے جو بنایا تھا ہر کھانے میں عدد کو اس طرح جو ہے تقسیم کر کے ڈالیں اوپر سے نیچے کے ہر خانے کو نیچے جمع کریں تو وہ بھی چھ سٹھ بن جاتی ہے اور ہر کھانے کو اور پھر جو ہے دائیں کونے سے ابھی نو خانے ہیں دائیں کنے سے بائیں کونے میں جو بیچ میں پھر وہی تین خانے بنتے ہیں ان خانوں کے عادت کو بھی جو ہے آپ جمع کریں تو بھی چھ سال بن جاتے ہیں پھر جو ہے اوپر کی بائیں جانب کے جو ہے کونے سے نیچے کی دائیں جانب کے کونے پہ سیدھا خط کھینچیں یعنی اس میں آئی ہوئے عادت کو دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں یعنی کراس میں تو وہ عدد بھی جو ہے چھ سٹ بن جاتے ہیں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 پھر اوپر سے نیچے ہر خانے, جار خانے کو جمع کریں تو ابھی چھ سو باسٹھ بن جاتا ہے دائیں کونے سے بائیں کونے کو لے آ جائیں اس کے چارخانوں کی عدد کو جمع کریں تو ابھی چھ سو है بن جاتا ہے اور پھر جو ہے بائیں کونے سے دائیں کونے کو جمع کریں پھر بھی چھ سو باسٹھ بن جاتی ہے تو یہ جو اس کا عدد ہے یہ جو فن ہے علم میں